بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پابند صبول انعیم ون الراشد باقی تمام برادن ثمین واراد الخران سب کو شمس بافی سلام ویس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اولاد خمسہ اور اساد خمشاہ ختم ہونے کے بعد پھر دعت شفو سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہر نماز کے لیے پڑی جاتی ہیں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 اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واطعم منك وارزقنا و انت خير الرازقين برحمتك يا ارحم الراحمين یہ <coughs> <coughs> <yye> مبارک دعا قرانی دعا ہے یہ سورہ مائده جو ہے اج نمبر 100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 اللّہ اے اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اس کے پاغذات کا نام ہے ہاں اللہ ربنا سات اللہم ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ رب بنا بلاج رب اللہ تعالیٰ کے عصمِ سے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماع حسین سے ہے